باغنا او تمیثما نبی سرو منگ تبرام سا سرش اکرمتی منوری نہ کار دکھیے نا عزت اور احترام وفا رضی اللہ جنات قال جنیکی کی مرنے کی طریق بڑی عادت کی جو 3030 3030 با منلا کے پورے لو ر ہے تو زباب المدینہ در تھا ما ذات صاحب حسین بن موسیٰ یا حسن کی تربیتیں منے لگے طریقے ما ذا کہا نزینرمے نظام راتو دو جنے ہرام انسان مین منڈوری ما ذا کہا نزینرمے ندرا ولی قال رسول اللہ مذا دار کہا دلیل اللہ اللہ مم حرام, حرام دین محترم دے فدی کہ کا گی تو فقط فضل رجب کے سینے کی دا رسول اللہ آب جمعید فضلید فضلت پیچ مسکند مکام رکھوان چسڑے ظن تا چہرہ کی سغرت مدینہ کی اختیار مقام کی وجہد جی کراہت طبیعی نہ یو کو لثین درشاد دین در کتابو دی پڑھو ادوار درشاد دین وجہد کراہت مدینہ سر وجہد کراہت مدینہ زم اوس رکھے تاکہ یہ راز وقت مدینہ وجہد کراہت سے پنات نہ مدینہ کی اور کہواز کر گنا باور رکھا رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ, اللہ خیر ما قانت تا پیشنگا پر ایک یا تترقونا کہ ترپور چودا ہے حرکت بفریدی مدینہ حالت بان سالہ حالتنا تکوکر کے خوف خطرہ و بے خوف و خطرم نہیں کہ اتترقونا کتاب صحابہ درخ مرات نا من باذہم کی کتاب کے تاثر استاست استاونات یا کافر استاف نوا کے تبیق کے بعد ان باذران سے کی ترپور المدینہ دار خیر ماکانت اری ودی تاس مجنیندر پر حالت ما ان سالک حالت کا حالت براشی الا شاہ الاوابی نبرادی جی تا مجنیتم گنا گرندگان یہ دعوا کرتے ہیں تنگل تمرغان طلب کون کی در آبی ہرغت چیز در سے دردے مربے طلب کون در سے چا مے ترادین میو ظارا والسبا او درندگان براجی تے در انسانان بدلیشی درندگان مر گئی وہ کی وہ وا ترمی یوشا رایان اخر کی لا جے یوشا صاحب وہ اللہ علیہ اگے تھا ترا وسی ش مدینے کی وہی دو نمازینا قبرین میں ری دان المدینہ راض کو مدینے میں منے وہی تھا یل قانی دی غنہ مہما چھک وہی आवाज بکئی پر پربن و ما اور رضی اومدینے میں منے تے کلرا ورسی کی فے جانھا وحوشن وحوشن وحوشن خلافتار شام پر شام نئے رات کا وید آرام نے کیا زمانے کی حالت مدینے دے بیان دے قرۃ قیامت کی ذکر سر دی نماں دی جاہ فرہیشا رایاں جے جیہا بیان دے حالت مدینے دے قرۃ قیامت کی اشارہ کر دی خلا تناجمات تناصب دار ہے جو علامات نو قرۃ قیامت دے دی دیو جے دی خالی کو نے خدا ہے اذیلہ حالت تناصب دار ہے جو خلا مدینے دے علامات نو قرۃ فال بغا وقار کو حق اعزاب لگا سنی تر ملا کل چلاور سنگندو اندھہ ا کنڈو در سچتا ایک کے فارغ دیو مہراں کی رافری بیضا دار پا مو منہ کو بانی نو سپور اور یادتنا بلاوی در بار مالک نے سامنے رو تہادینا اللہ نے زلائی ہن تجورنی ری ہے کہ نہ کلا کنے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جبارت میویز صرف اس دنیا دو فارغ یہاں دو جہاد دو فارغ کا عباد صلی دی دو دعوت دو فارغ صلی در حقا مضم نلے دانچہ زید مدینہ سفر کی دو فارغ دو وجد رابطن فی مقام آخر لکہ دا سفر تکی دو, دو وجد رابطن فی مقام شام شام بفتح شیف والاس مسلمان کے برا جی سون راب شیع قوم چپ مدینہ کی سکونت کے کی ارادہ بزہاق و کیامن طرف والا دو فارغ دو اختیار و سکونت اودادير فرقان ذا كما مناسبنا واثناء فادي فمن رابشوا قوم فلاهبسون كما نيبوا فلاه ضرباره باريبسون ويذهب جنب فتهمر من بانيهما يبسون جذب يمنتا يبسون جذب يمنتا خير لهم حالاكي سكنت دم نارہ خدیناชี مول مدینہ تو خیر الہون و شغلۃ مدینہ دار کیدر تھادیدی لبھا وردی نیا وہ تہمن او ولو لو کان یعلموا فرمان کی تی دی فیدی فیدی لو کان یعلمون جس کو نہ بھی وردی و یم نہ وہ کہن ال عبان فتب شراب ہیں سی عمرے بوسن خراب سے حکومت و اذا تحملونا <سؤال> باديما من كانوا باربا فلهذا رب خوان میں تو خیر سکون سے مینا دل فارغوان نے لقدانے مثندین دین ساتھ سلام محمد نبی مقام آدم لو کان مرہ کان کی اسی پریمان کے لے باورے یہ گا دینے سے وے دتن اور میں دل تصنا اور میں اور تمام باجلان خبر نہیں درا مارن سے نیالنے <سخت> <سؤال> ریتا ان <سؤال> اس ایمان بھی داغ و حب مدینے سے بھی داغ و برادری مدینے تا داغ جوبرے پزاری دارے نہ دے علمان ریاض عین المدینہ ایمان و بالتر <سؤال> ادرا بو قتل کو با مدینے منوتے ایمان راوندی کی مدینے کا نبی اور ان رسول اللہ نے کہا اننے ما ریاض عین المدینہ امر الكمات عز الحیۃ لا جورہ مشکل ان دنوں خدا عالمی کی کہ مدینہ منورہ بن قلخجش جی رسم کی, کی مدنی منوری کے جی مار, جی مار ل کہ حوادث رہے اوپر لیکن کوئی تھوڑی تبیار اضی دار مجومین ایمان و با باعث بھی قرہ طور والے بچنے منوریتہ اندามار مشرات کے لاۃ المنیۃ مومن زبتن کے مذہب اور نبی علیہ کو کم کا سان چلاتوں نے ہجرت یعنی تعلیم باعث پا با ری بانی ایمان ہجرت مجنی منوریتہ کا رسول نے نبی علیہ کی داغنا بات دے بدور صاحبوں کے اکتاب چیارتن لحبی مقصد ایمان و باعث پاکیبانی ایمان و دفاع خصور لتعاریم دارن کی بدور تابعین کی لازم بدور صاحبوں و ضرور صاحبوں و ضرور صاحبوں و ضرور کی, کی تابعین بدور کی راتون کی مدنی منوریتا باعث پاکیبانیتا راتون سے ایمان او حب و لقصن چن مال تک پر سڑ سا حب بھی او تو حب دو جناغیتا دی دارنگی لزیم منار راتون مدنی تل حب اتنا آدم جنیسہ پر سبز دے مانچتا ہے تو مسکم دے ملے السلام مسکم دے محاجرین اور مقام دے لے لے اوز علماؤ دے مقصد دا دے لے سنکی ماد باقرد صورے نوز دے اگردی پر لرلل مارو اور قلچ خوب کا عریش بیت صورے طرح دے دارے میں امان باقوری مدنے اور رہنا پر طور جہان بھالے عرب بھالے اور آخر وقت میں ایمان راؤنش مدینی تن جور بلاد و بے پا قدر کفار کی راشی لکہ مسکرہ شروع دا بلاد و فا قبار و فا قبضہ کی راشی اور مومین چی صحیح ممین ملاب و مدینی منویت راشی نور دین و اسلام برکشی ایمان برکشی صرف مدینہ کی افادشی دا و دام قریبین الخیمت معنی دارا قریب در ایمان اللہ حضر مدینہ ایمان برا کنش مدینی منویت نما یا رسول اللہ زید و عمل لممیا صفار میں جنازہ نکاح شرعوندی کی مار پر سڑتا دار کی ایمان اور شدمد میں منورینہ میں بابے تراوندی کے سنت کفار و بیراث باندھ رہے تھے ان کی سرت ایمان والے اور اگلے بودے بیراث باندھ والی مدینہ تو برابر نہیں